تم ہری نی نحمد رسول کریم اما بعد و فقت قال اللہ تبارک و تعالی رسول فخویمان کالا قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ماں امر تو مستم اللہ مربان اللہ ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اربین نبوی کی حدیث نمبر نو ہے ہمارا آج کا سبق تو اسد اسی پر ہے لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہیں پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر آٹھ کے اعتبار سے بلکہ وہ اضافی حدیث جو آدم نے جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رہی ہے جس کی اندر بڑی تفصیل آئی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ مضبوط اس میں بھی وارد ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کے زبان میں جو, جو حدیثیں آئی ہیں ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا موالتا پیدا ہوتا ہے ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے اور عام آدمی کہہ سکتا ہے اور جو مخالفین ہیں قرآن کے وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجب پھیلا ہے طاقت سے پھیلا ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے کیونکہ الفاظ کیا ہیں عمر تو انو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں حتی اللہ الہ الا حت اللّہ وانا محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہ دیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم و یقین وصلاء تو زکوٰۃ اور نماز قائم کریں اور زکات اللہ کریں تو اس حدیث کا متن تو بتا رہا ہے کہ بل جب زور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی و سیرا کتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ تین قسم کے کتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں پہلا کتاب ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کے زمن میں جب کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو اور دوسری طرف ایک معتدبے تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں اور یہ کہ وہ خود دین پر امل پیرا ہوں یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر قتال. جو بھی مزاحم ہے راستے میں گنجائش نہیں کہ ان سے قتال ہوگا لیکن فرض کیجیے کہ یہی کیفیت آج کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے اب ہم ذا معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں نا دنیا میں جو سوا ارب یا ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا دنیا میں ضلیل و خوار ہوتے ہیں آج کیوں ضلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب اب ان نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں یا حکومت میں دائر باتیں اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی اگر کوئی دعوت دین کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو چکی ہو حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور وہ منظم ایک امیر کی اطاعت کا وہ لازمی اپنے اوپر کر لے تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ہو خلاف یہ قتال جائز ہے یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستوں کے یہ اس نے کہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوا اس نے نبوت کا دعوی کیا خود کافر ہوا اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے تو اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب کتال ختم رہے قتال کتال جاری رہے گا ایک حدیث بھی ہے القتال و فیض اللہ ہے جار منزی بسانی اللہ جہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس دن سے لے کر اس وقت تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف کرے گا تو خطال تو جاری رہے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ کس وجہ سے کہ حکومت میں آج کل بہت طاقتور ہیں عوام جو ہیں وہ نہتے ہیں حکومتوں کے پاس سٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہے ایئر فورس ہے ٹینک ہیں ہیلی کاپٹر گنشپس ہیں اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول ہے تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پر امن عوامی تحریک کا سیلاب آئے جو حکومت کو بہا کرنے جاتے ہیں اس میں قربانیاں دے نہیں پڑیں گی جو لوگ بھی یہ کام کریں گے پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم وطنوں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے یہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں انیس سو ستہتر کی تحریک میں ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے ایران میں لیکن بہار قتال کی ایک شکل ہے اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو کتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا کتال ہے دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے جس کا حکم آیا ہوا نہیں بلفیل وہ سورہ توبہ کی ابتدائی چھ آیات اور ان احادیث کے اندر ہے یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے اس لیے کہ یہاں لفظ قتال آیا ہے نہیں کہا ہے فقات کرو یہ جیسا کہ مرض کر چکا ہوں یہ اس سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ بھی کر سکتے تو اب اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اس سال آتا تھا اس قوم کو نصیم منسی کر دیا جاتا اس دو کی چھے قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے قوم لوہ ہلاک کی قوم قومی قوم صالح قوم لوت قوم شعیب آل فرعون اور بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے یہ ہے قانون خدا بندی جس میں کہ اللہ تعالی جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں سورہ ان کبوت کی آیت نمبر چالیس فکن ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پیداش میں أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے ایک تیز جھکڑ ریحن سرسرن وہ جو ہے ایسی مسلط کی کہ وہ سب کے سب جو ہے منہ گرے جیسے کہا گیا ہے کان نہ آزاد قومی خود پر یہ عذاب آیا تھا وہ چونکہ بڑے تداور لوگ تھے تو یہ جی لاشیں پڑی ہوئی تھی لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے تو یہ ایک ہاسبہ ایک شکل ہے عذاب کی مَنْ اَقْضَ اَقْضَ اَقْضَ ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک چنگاڑ آئی ایسی زور کی آواز کہ جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے اور یہ سچی تا سمجھ لیجئے آخری جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت وہ بھی آواز سے ہوگی سور پھونکا جائے گا یہ سور کی آواز آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر جو اپسٹ ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں کی اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے اس کے اندر بھی ہلاکت خیزی موجود ہے اس اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگاڑ بھیج دی وہ منہوم من, من خسف نہ بھی الارض ایسے بھی ہو جن کو ہم نے زمین کے اندر دسا دیا وہ منہومن ارک نہ اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا اول و آخر غرق ہے قوم نوح غرق کی گئی عل فرعون غرق کیے گئے وہ ما کان اللہ کانو الفسل اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو یہ دوسری قسم کا یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر بنی اسماعیل پر حضور کی دو بے ہیں بےستے خصوصی الا امیزیبا سفل امی رسول میں سے آپ تھے تو امی پر آخری درجے میں اتماع میں حجت ہو گیا حضور کی طرف سے امی کی زبان میں قرآن بھی نازل ہوا ہے وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے تو ان پر ایک عذاب کو آیا ہے غزوہ بدر میں ستر ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے یہ پہلی قسط تھی آخری عذاب پھر آیا ہے اس آیت کے ذریعے سے جو سورہ توبہ کے شروع میں ہے کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں چار مہینے کی مہلت ہے یا ایمان لے آئے یا قتل کر دیے گئے اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی تقریباً پورا عرب ایمان لے آیا ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے ملک میں باقی نہیں رہے تو یہ عذاب کی صورت ہے خاص وہ عذاب کہ کہ ان پر آتا ہے کہ جن کی طرف خاص طور پر کسی رسول کو بھیجا گیا ہو اور وہ اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر تیسرا جو ہے قتال جو قرآن میں آتا ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ آیت آپ کو سنائی تھی یہ سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو ہے من ان اللہ اہل ایمان قتال کرو اب ان سے جو تم سے متصل ہے کفار میں سے یہ تیسرا قتال کیا ہے یہ انقلاب نبوی انقلاب محمدی کو کی ایکسٹینشن توسیع جزیرہ نمایاں عرب میں تو مکمل ہو گیا انقلاب لیکن حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ صرف عرب میں مطلوب نہیں پوری دنیا میں مطلوب نہیں اب اس پروسس کو شروع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ عرب میں یہاں پہ دین غالب ہو گیا تو کام پورا ہو گیا نہیں اب یہاں پر مستحکم کرو اپنی پوزیشن کو اور آگے بڑھو سلطنت روما کے خلاف جنگ سلطنت ایران کے خلاف جنگ یہ اس تیسری کیٹیگری میں ہے تو یہ تین کیٹیگریز جو ہیں ڈسٹنکٹلی سامنے رہنی چاہیے اب نوٹ کیجئے ان میں سے جہاں تک نمبر دو کا تعلق ہے عذاب است وہ اب کسی قوم پر نہیں آئے گا اس لیے کہ کوئی رسول اب آنا نہیں اس میں البتہ ایک استثنا ہے لیکن پہلے بات یہ سمجھ لے نمبر ایک قتال بھی ہو سکتا ہے اگرچہ اس کا ایک بدل کیا ہے ایک پورا پرامن احتجاجی اور مطالباتی عوامی تحریک کہ اس کا بدل ون وے قتال ٹو نہیں یک طرف غیر مسلح بغاوت اور نمبر تین جو ہے وہ ہے اس انقلاب کو پھر آگے ملکوں میں پھیلانے کے لیے نمبر دو ہے بیس کا اس کا اب کوئی نیا امکان نہیں ہے لیکن تاریخ کا ایک قرض جو ہے موجود ہے اور اس شکل میں ہوگا وہ, وہ کیا ہے وہ ہے یہود یہود کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رسول بنی اسرائیل پورے عال عمران میں کلم کھلا وائس کار عیشا وائس کار عیسب بن نمریا بنی اسرائیل انی رسول اللہ کم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں پوری دنیا کے لیے نہیں تھے پوری دنیا کے لیے تو صرف ایک ہی رسول بھیجے گئے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی اپنی اپنی قوم تو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ اب وہاں کیا ہوا انہوں نے صاف انکار کیا صرف انکار نہیں کیا ان پر بےحودہ الزام لگائے انہیں جادوگر قرار دیا انہیں کافر قرار دیا انہیں مرتد قرار دیا انہیں جو ہے ولد الزنا قرار دیا باسٹرڈ اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں تو وہ تو وہ کا بیٹا تھا یوسف نجار سے حضرت مریم کی نسبت طے ہو گئی تھی یہ ان کی تاریخ ہے ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خیال میں ان کے درمیان معاملہ ہوا تعلق جو ہے جنسی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ ہے تو باسٹرڈ ہوئی. اللہ اللہ لیکن یہ کہ اس قوم نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کے دم لیا اب وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب اس تیس سال کے آیا نہیں کیوں نہیں آیا اس کا جواب بہت مشکل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے ایک توجہ میرے سامنے ہے میں عرض کروں گا ابھی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر مجھے کوئی یقین والی بات نہیں یہ توجی ہے اللہ تعالی نے اس معاملے کو سسپنشن میں ڈال دیا ہے ان کے رسول کو اٹھا لیا یہ بھی تو کسی اور رسول کے ساتھ نہیں ہوا سولی پر نہیں چڑھنے دیا سولی پر کون چڑھا یہ خود ان کی ایک انجیل بتاتی ہے کہ جیوڈاس از کیری جو ہواریوں میں سے ایک تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا تھا اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی اور اسے پکڑا گیا اور وہ سورت رکھوں اور وہ اس کا مستحق تھا غداری کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی یہ نہیں کہ کسی اور انسان کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی جاتی ظاہر بات ہے اس انسان کا کیا قصور تھا یہ تو غدار تھا یہ مستحق تھا اللہ نے حضرت عیسا کو اٹھا لیا اور قوم کو مہلت دے دی. وہ مہلت ابھی تک جاری ہے چل رہی ہے لیکن قانون خداوندی نافذ ہو کر رہے گی حضرت عیسیٰ ہی دو بار آئیں گے علیہ السلام, السلام. اور انہیں کے ذریعے سے ان کی قوم کے اوپر آخری ہلاکت کا عذاب استحصال یہ ان کے اوپر نافذ ہوتا. یہ ہونا ہے جس کی خبریں جو ہیں صحیح احادیث کے اندر دی گئی جن میں کسی شک کو شبے ہم کی گنجائش نہیں صحیح ہے نزول عیسیٰ پر جس کا ایمان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان نہیں رف مسیح اور نزول مسیح یہ دونوں چیز جو ہے ہمارے یقین اور ایمان میں شامل اس لیے کہ اتنی واضح متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ان کا انکار ہویا کہ حدیث کا انکار ہو جائے گا ایسے لوگ بدبخت لوگ موجود ہیں لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہونا ہے حضرت مسیحی کے ہاتھ ان کا آخری انجام ہوگا اور ان کا جو اینٹی کرائسٹ کھڑا ہوگا جو کہ میں ہوں مسیح وہ دجال مسیح الدجال اس کو حضرت مسیح ختم کریں گے اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد قتل عام ہوگا ان کا کوئی یہودی نہیں بچے گا البتہ یہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ اور ان میں سے آج کل جو بہت ایکٹیو ہیں ایونجلسٹ ان کا ایک نشانہ نکلتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا فلاڈلفیا شہر ہے امریکہ کا فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے صرف بیس فیصد بچیں گے کیوں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اس کا انکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں میں سے بیس فیصد اب جو آمدسانی حضرت مسیح کی جب وہ تو ایمان لے آتی ہو سکتا جب دوبارہ آئیں گے تو بیس فیصد ہو سکتا ہے تو وہ بچ جائے لیکن جو بھی کہر پر اڑا رہے گا وہ لازمند قتل ہوگا یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان اے بھائی میرے, آؤ میرے یہودی چھپا ہو پیچھے چھپے گا تو درخت بھی بولے گا سوائے ایک درخت گرتد جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی اسرائیل میں کی وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ تیس ان کا قانون خداوندی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا ہے یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے ایگزیکشن نہیں ہوئی وہ ایگزیکوشن جو ہے ڈیفرڈ ہے لیکن ہوگی حضرت ہی کے نزول کے بعد جو ان کے رسول تھے یہ معاملہ اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے یکسل الصلیم و یکل الخنزیر حدیث کے الفاظ یہ ہیں سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے سلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے اب وہ ان کا نشان ہے قوی حضرت مسیح کہیں گے بہت سلیم ہوا ہی نہیں یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے لہذا سلیم ختم عقیدہ سلیم ختم تو عیسائیت ختم عیسائیت تو کھڑی عقیدہ سلیم کے اوپر اور ایک یہ کہ پہلے سے جو ایک شریعت چلی آ رہی تھی حضرت مسا کی شریعت اس میں بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا انہوں نے حلال کیا حضرت مسیح کہ تم نے غلط کام کیا یقتل خنزیر کو قتل کر دیں گے عیسائیت بحثیت مذہب ختم ہو جائے گی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے سب مسلمان اور پھر جو اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ بن جائیں گے یہودی سب کے سب قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر کوئی مان لے لیا اب اپنا خیال ارز کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے چودہ سو برس ہو گئے ہیں، بلکہ دو ہزار برس ہو گئے ہیں。یہ اردو گویا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانا جو بھی انہوں نے اپنے بس میں تو چڑھا دیا اسی وقت مستحق ہو چکے تھے الزام بیس سال کے یہ ہزار سال کا وقفہ کیوں دیا گیا میری ایک رائے ہے یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے حضور نے فرمایا نیاتی آلہ امتی ماں کا اعلیٰ بنی اسرائیل حزب ناد میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابه ہوتی ہے, ان کی حدیثت شریف کی روایت ہے جو بھی عذاب آئے ان پر تفصیل سے میری کتاب بھی ہے سابق اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی ہاض مستقبل میں تو کمپیئر کر کے دکھا دیا یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے ایسیرینس کے ہاتھوں آشوری ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے کے ہاتھوں یہودیوں پر دوسرا آداب آیا مشرق سے نبو کا عراق کا بادشاہ نمرود ہم پر آیا تاتاریوں کے ذریعے سے وہ بھی مشرق سے آئے یہود پر پھر آداب آیا پہلے گریس کے ہاتھوں الیگزینڈر اسکندر اعظم اور سلوکس جو اس کا بعد میں سپر بنا اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں ہم پر بھی آیا لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یوروپ کے ممالک کے ذریعے سے انگریزوں کے ذریعے سے فرانس کے ذریعے سے اٹلی کے ذریعے سے اسپین کے ذریعے سے وہاں سے آیا اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں ہالو کہا یہ جاتا ہے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قطع کیا ہے جرمن یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں اور کس پر آنا ہے امت کے بہتر حصے پر وہ بہتر حصہ کون سا ہے امیین غنی اسماعیل اس وقت پوری امت میں مجلم مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نے دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا تمہیں آ کے دیکھ لو یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو اس کی برکات دیکھ لو آ کر ایک انچ بھی نہیں تو ہم مجرم ہیں لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم ارب کیوں ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے اجنبی زبان ہے وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے عربی سیکھے تو قرآن سمجھیں گے نا ان کی اپنی زبان میں قرآن تو ان کو ایک رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جن کا مکان اونچا ہوتا ہے ان کا بھی اتنے ہی سخت ہوتا جیسے سورہ عذاب میں فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا سزا ملے گی کیوں تمہارا مقام دوسروں سے مختلف یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے آرم گ یہ جو تھرڈ ورلڈ وار آپ اخباروں میں پڑھ سا رہتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار اس کے لیے فضا تیار ہو رہی ہے مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا یورپ جو ہے ورلڈ کا اپنا حصہ ادا کر چکا کروڑوں یوروپین قتل ہوئے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہیں وہاں کیا ہوگا احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں اگر ایک شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا نفاست پسند پرندہ ایک تو ہوتے ہیں گردار خور وہ تو وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں جا کر کھاتے ہیں وہ چاہے کوے ہوں چاہے گد ہوں لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا تو پرندہ اٹھتا جائے گا اٹھتا جائے گا اٹھتا جائے گا اسے جگہ, جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے لاشیں لاشیں لاشیں لاشیں لاشی لاشیں یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بادو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے گا اس کے لیے میری توجہ کیا ہے کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا ہے آج کیا ہو رہا ہے اربا ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں سکس اسٹار سیون اسٹار ہوٹل تو اب ارب ممالک میں بن رہے ہیں. جہاں سے داخلہ کئی سو ڈالر دے کر ہوتا ہے جس طرح کے کامسٹ انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے میں گھوما ہوں میں نے مغربی سائنس بھی دیکھا ہے مشرق بھی دیکھا ہے جنوبی بھی دیکھا ہے دیکھا کچھ کیا ہے یہ تتابل فی البنیان یہ عمارتیں بنانے میں دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بری بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجئے تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا گا تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی ہیں علیہم نے تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے انہیں جو ہے جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہیں ناچ کود رہے ہیں اچھل کود رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں سو سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہیں طالبان ایک سو بیس کی عادت آتا ہے یہ سب کچھ ہے تو عربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام ابیار ان کو ان چواروں پہ ہاتھ سزا دی جائے گی لیکن اس کے بعد پھر پھر حضرت مسیح کا رضول ہو کر ٹیبلڈ اور پھر یہ چوار ہلاک کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا کیوں اب یہ چھوٹا سا ملک ہے بہت تیس پینتیس لاکھ بھی یہودی وہاں ہیں صرف ٹوٹل یہ ہیں سوا کرو سوا کروڑ ہے پوری دنیا میں لیکن ظاہر بات ہے وہ کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سنبھال سکتے اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل فرام نائل ٹو یو کہتے تھے پہلے کہ دریائے نیل سے دریائے فوراک تک اب شہر نے کہا ہے یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فروم نائل تو دجنا دجلہ تک اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے یہ حدیث میں مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچائے گا اس کے قریب تک پہنچ جائے گا کتنی بڑی ریاست ہوگی پورا شام پورا فلسطین پورا لبنان پورا شرق اردن پورا عراق تقریبا اور جو سینائی پینسلا اور ادھر مصر کا جو درخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی جو نیل کا ڈیلٹا ہے باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے وہ تو دریائے نیل کے دسویں لیدھر دسویں لیدھر آپ کو جو ہے وہ ہریابل نظر آئے گی اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں لکیر ہے دریا کے دریائے سندھ اس کے کچھ ادھر جو ہے سرخیزیے کچھ ادھر ہے باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ تھر کا ڈیزرٹ اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفع بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے جہاں پانی ہوتا وہی آبادی ہوتی ہے تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا اس کا ذکر بھی سورہ بلی اسرائیل میں موجود ہے فیضا جا واض الخرت جے نہ بے لفافہ آپ کہتے ہیں نا لپیٹنے والی شہر لفیفہ لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز موجود میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے وہ اللہ عالم کیونکہ احادیث سریح میرے سامنے ہیں جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب باقاعدہ عفغان ہے کیسی کیسی جنگیں ہونی جی ہیں جن الملحمت العظما عظیم ترین جنگ اس کا بھی ذکر ہے اسی کو عیسائی ڈان کہتے ہیں بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر آٹھ کے ضمن میں مزید درس کیا آج ہم چلتے ہیں آگے حدیث نمبر نو میں پڑھ چکا ہوں یہ بہت سادہ سی حدیث ہے اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے حضرت عبرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں ہو ماں نہ فجتنبو ان امر تو کم ففالو بن ہو مستتا تم فما اہل قبل کم ان کثرت و مسائل و اختلاف یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں الحلال بیلن والحرام بیلن و والحرام و الحرام لا <يالمهن قصير من الناس> حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے بیچ میں مشتبہات ہیں شخص پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ شہر حلال ہے کہ نہیں ہو سکتا حلال ہے ہو سکتا ہے حرام تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی مشتبہ چیزوں سے بچو اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں اس حدیث کے زمین میں کہ لیگل لیول پر قانونی سطح پر جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے. نہیں جو چیز ازلو قرآن سنت ازلو نصوص قرآن و حدیث جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے اس کو مبا کہ لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو مشتبہ سے بھی بچو اب وہی بات یہاں آ رہی ہے دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے ماں نہ مانگ فجتا اس سے بات رہی فاڈوں مستتاحت اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں نے حکم دیا ہے اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو لیکن یہ کہ مین میخ نکالنا بال کی کھان اتارنا کثرت و مسائل ہی پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے رہے حضرت اس طرح ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا ہو ہو اس سے روکا گیا لی کہ اس میں اگر اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دوں گے جیسے کہ بڑی, بڑی مشہور ہے جب حج کی فرضیت کی ہے اتری ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا اب ایک کھڑا ہو گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے ادھر سے رخ پھیر لیا وہ ادھر آ گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے نے پھر اس کا جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو یہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال کیوں سوال کرتے ہیں کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہو کر لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح کے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تن سے تن تر کرا دینا یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے ایک ان کا مزاج ہوتا ہے جس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں اور تکشف تقوا کا ایک صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی تقوا کا حیدا بھائی جو شیخ کھلی حرام ہے اس سے بچو ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو ایک حدیث میں آتا ہے اس ہفتے یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے ذمن میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود ہے اس قلبک ہفتے کلبل المفتی چاہے مفتی نے فتوا دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے صحیح ہے واقعہ آپ کو سنا چکا نور الدین زنگی کے بیٹے گا ہنفی مالکی شافی ہمبری چاروں مفتیوں کے فتوے آ گئے کہ شراب پی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا اس نے بلایا چاروں کو مجھے بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا دے نہیں اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا تو کیا شراب مجھے بچا لے گی نہیں انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفاع سے تو یہ اصل میں اس طریقے سے تکشف جو ہے اور بہت اور اس کے اندر جو ہے تخوا ہے بچو دل سے پوچھو اس دفتے قلب ٹھیک ہے تبارک دل نے فتوا دیا ہے تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے وہ بھی سن لیجیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے حرام وہ ہنی مریہ کھائے جا رہے نہیں کیا جماع نواز نہیں ہوئی تمہاری اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو یہ ہے کہ نہیں اس وقت ذرا سا اختلاف ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے بغاوت کرتی ہے وہ صرف ظاہری باتوں پر جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے علماء فریسیوں تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی دہلیت پیدا ہوتا ہے لذینہ مقبل کو کثرت و مسائل ہی وہ اختلاف <الْأَنْبِيَا> یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں انبیاء سے ہجت باسی یہ جو اس طریقے سے سوال پر سوال کر کے اور حجت بازی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کرتے کراتے چلے جانا اس سے روکا گیا یوں سمجھ یہ کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں تھا آپ مجھے بتائیے اس کی فکی معلومات کتنی ہوں گی کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی امام ابو ہنی فال یہ کہا امام شاہ کے تو دو سو سال بعد آئیں گے یہ باریکیاں تھیں وہاں وہاں کیا بات تھی اصل دین کیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو بس نماز پڑھ لو سادہ نماز کبھی حضور کو دیکھا رفایہ دین کرتے ہو تو رفایہ دین کر لو کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے مت کرو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ایک صحابی آئے دور سے بدو حضور کو دیکھا کہ آپ نے غریب کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تو اس نے ساری عمر بند نہیں کی ٹھیک ہے یہ اس کا ذوق ہے اس نے دیکھا حضور کو اسی حال میں لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمغیس اور اس میں پھر ایک دوسرے پر ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید آج ہی نہیں ہے یہ ابتدا سے ہو گیا تھا بہت سے اس وقت کے فکہ غیر حنفی فکہ اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے قال رجل کوفی ایک کوفی شخص نے یہ کہا یہ حال ہو گیا تھا قال رجل کوفی ایک کوفی شخص نے یہ کہا بھائی اس کا نام لو قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اختلاف آپ کر لیجئے ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجیے یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی تھی اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے لیے دول اور مغل ہونے کے فتوے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں حضور نے حکم دیے عمل کرو بھائی جن چیزوں کو روک دیا رک رو جاؤ باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا بہت زیادہ اس کے بال کی کھان نکالنا بہت تفصیلات کے اندر در درخیقت یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے اور اس کو قرآن مجید میں سورہ عراف میں کہا گیا اغلال الطی کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے اور جو وہ آ... گندنوں میں توق پڑے ہوں گے اسے نجات دلائیں گے یہودیوں کے اندر جو بات تھی باریک بھی نہیں قانون کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ قربانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہے وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس رغلال تھے یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے اور ایک بات پتے کی اور بھی ہے علماء کو تو باب الحیل بھی آتا ہے اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے عام آدمی مرتا ہے اسے تو ہیلے معلوم نہیں ہیں علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں دربار اکبری کے نورتن ابو الفضل فیضی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب گیارہ مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر دیا تاکہ ہالان حول نہ ہو اور زکوط نظر نہیں پڑے جب بیوی بی کے پاس قبضے میں گیارہ مہینے ہو گئے وہ اپنے واپس اس نے شوہر کے نام کر دیا اور یہ کون ہے ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی ہے قرآن کی اتنا بڑا عارف یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے یہ جو ہے علیف با تا سا بے نقطے والے بھی ہیں بغیر نقطے کے بھی ہیں الف میں کوئی نقطہ نہیں ہے ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے را پر کوئی نقطہ نہیں تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم جب تک اس کا اس کی مراج پر نہ ہو یہ کام کیسے کر دے گا اور یہی تھے دونوں بھائی جنہوں نے وہ جو چٹا انپڑھ تھا اکبر اسے جو دین الہی کا سبق پڑھایا انہوں نے پڑھایا جیسے غلام احمد کو جو کچھ پڑھایا حکیم نورال نے پڑھایا وہ عالم تھا بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم ورنہ یہ جو ہے خود غلام قادیانی جو ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی تو ایسا ہوتا ہے بہرحال اس حدیث کو بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے ویسے میرا خیال یہ تھا کہ میری پہلی بحث جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں دے گی تو میں ایک دو حدیثیں اور بھی آج پڑھ لوں گا اس لیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی حدیثیں کئی آ رہی ہیں لیکن آج اسی پر اتفاق کریں کہ حضور نے فرمایا مان نہیتکم تو کو مان نبو و ما امر تو مستطاطاعت اس کے لیے کوشش کرو فما من قبل کو اس لیے کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے کسرت و مساعل و اختلاف اپنے اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنے اور حجت بازی کرنے نے انہیں ہلاک کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے بارک اللہ علی قرآن عظیم و نفا عم بلایا تو ذکر